الحمدللہ الحمد للہ وقفاسلام ام امرآباد بلاد دف دار القفر و دار الاسلام اور ہجرت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی آج ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں اور ہے او یہ کہ اسی سے ہمارے بعض مشائف نے اس بحث کو بھی چھیڑا کہ دار دارالقفر کا سفر کرنا وہاں آنا جانا بطور تفریح کی یا کسی اور کام سے دارالقفر کی طرف سیر گھومنے ٹہلنے یا کسی اور کام سے سفر کرنا جائز ہے یا جائز ہے اس کا کیا ہے تو اتنا یاد رکھیں کسی بھی دار القفر اور غیر مسلم ملک کا سفر کرنا اور ادھر کسی ضرورت کے لیے جانا تین شرطوں کے ساتھ جائز ہوگا یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو سمجھیں کسی بھی دار القفر کی طرف جانا وہاں کا سفر کرنا تین شرطوں کی بعد ہی جائز ہوتا ہے ان شرطوں کو سنیں اور جو بھائی غیر مسلم ملکوں کا سفر کرتے ہیں ان تین شرطوں کو مد نظر رکھیں اس کے بعد وہ وہاں سفر کریں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایک مسلمان کسی غیر مسلم ملک کا سفر کر رہا ہے اس کے ان پاس اتنا علم ہو اتنا علم ہو دین گئی اتنا شریعت کا علم ہو کہ وہاں جانے کے بعد اگر کچھ شبہات اور اس کے سامنے کچھ شکوک اور شبہات کے مسائل یا حالات آئیں اپنے علم کی روشنی میں سارے شکوک و شبہات کو دور کر سکے یہ پہلی شبد ہے آدمی کے پاس اتنا علم ہو کہ وہاں جانے کے بعد اسلام کے خلاف کوئی بات سنیں اسلام کے خلاف کوئی عمل دیکھے غیر شرعی چیزوں کا وہاں ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کے پاس اتنا علم ہو جو اس کو ان چیزوں کے سکو کو شبہات میں واقع ہونے سے بچا لے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے اور وہاں کوئی ایسا عمل دیکھے ایسی چیز دیکھے ایسے مسائل سامنے آ جائیں بھائی ٹھیک ہے اس کے اندر کیا مشکل ہے علم نہ ہونے کی بنا پر ان کے اندر مبتلا ہو جائے تو پہلی چیز انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ کوئی بھی غیر شرعی امور کو دیکھے کتنے بھی خوشنما انداز میں اس کو پیش کیا جائے یا شیطان کتنا بھی وسوسہ ڈالے اس کے اچھے بنانے کے لیے آدمی کا علم ہے, اس, کو, اس کے سارے شبوکوک اور شبہات کو دور کر دے اس کے عقیدے میں اس کے عمل میں کوئی لگوی نہ آئے سمجھتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے یہ پہلی شرط ہے علم کا ہونا ایت ایت ایت اتنا علم ایسا علم جو اس کو ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بچا سکیں ہر قسم کی مشکلات کو دور کر سکیں اور اس کا دین ایمان محفوظ رہے نمبر دو یعنی دوسری شرط یہ ہے آدمی اپنے دین میں اتنا پکا ہو اتنا وہ سخت ہو ایسا ایمان اور اسلام اس کے دل میں پیوست ہے کہ خواہشات خواہشات اور نفس کبھی کسی غلط چیز پر آمادہ نہ کر سکے انسان جب دارالکفر میں گیا لازمی چیزیں وہاں کی بہیائی وہاں کی بے پردگی وہاں کی منقرات وہاں کی محرمات وہاں کی فوج کاریاں بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں انسان کا نفس ان چیزوں کی طرف اسے آمادہ کرتا ہے شیطان ان چیزوں میں خوبصورتی اور بڑا ٹس پیدا کر کے اس کو دکھلاتا ہے اس کی طرف بلاتا ہے ممکن ہے کچھ دوست احباب بھی ایسے تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک غلط قسم کی دوست مل جائیں وہ ان برائیوں کی طرف اس کو آ آ آ لے جائیں نمبر دو نفس امارہ ام انسان کا نفس ان برائیوں کی طرف اسے لے جائے نمبر تین انسان کی خواہشات شیطان شیتان نش عمارا غلط ایک قسم کے دوست یہ تین بڑے دشمن ہیں جو انسان کے دین اور ایمان کو برباد کرتے ہیں جو برائیوں کے اندر حسن اور خوبصورتی بنا کر کے برائی مبتلا کرنا چاہتے ہیں انسان اپنے تین میں تقوی میں اتنا پختہ ہو اتنا پکا ہو کہ ان تینوں چیزوں کا مقابلہ کر کے اپنی دین پر قائم رہے اور کسی بھی قسم کی خواہشات کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں یہ انسان کے لیے دوسری شرط ہیں اپنے زہد تقوی اپنے دین میں اس قدر وہ مضبوط ہے کہ ہزار فتنے اس کے سامنے آتے ہیں لیکن اس کا ایمان اس کا تقوی اسے ہزاروں قسم کے فتنے اور منقرات میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں یہ تین دو چیزیں ہیں تیسرے شبد یہ ہے کہ انسان کے لیے دار القر کا سفر کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے کوئی ایسی حالات پیدا ہو گئے ہیں ایسی حادت و ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے لیے غیر مسلم ملک میں جانا دارالفر میں جانا ضروری ہی ہو گیا یہ تین شرطیں ہیں بلا ضرورت نہیں جا سکتا کیا ضرورت ہوگی اتنا ہی کہا جا سکتا وہاں کچھ گھومنے کی ٹہلنے کی کچھ چیزیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے مسلم ملکوں میں بھی ایسی ایسے عجائبات رکھے ہیں کہ مسلم ملک چلا جائے گھومنے کے لیے کہنے کے لیے سیر کرنے کے لیے تاکہ ہر قسم سے کے فتنے سے محفوظ تو رہے تو تینوں شرطیں یاد رکھیں نمبر ایک انسان کے پاس علم ہو حلال حرام جائید ناجائد ساری چیزوں کی معلومات رکھتا ہو اپنے علم میں پختہ ہو اسلام اور غیر اسلام کی معلومات رکھتا ہو وہ دیکھتا ہے کوئی بھی اس چیز کے سامنے آتی ہے لیکن اس کا علم بتاتا ہے کہ ہاں حرام ہے ناجائز ہے اور اپنے علم کی روشنی میں بچ جاتا ہے کوئی بھی شکوق شبہات اس کو اپنے اندر مبتلا نہیں کر سکتے ایسا علم ہے جو شکو کو شبہات سے بچا سکے دوسری شرط اتنا اس کے پاس علم دین ہو دین اتنا قوی اس کا دین اتنا مضبوط ہو اس کے اندر دو ہکوا ہو جو ہر قسم کی غلط خواہشات سے بچا لے کیوں مسلم ملک میں انسان رہتا ہے تو بہت سارے منکرات سے بچا ہوا اور اگر کوئی منکر چیز کرنا بھی چاہتا ہے تو ڈرتا ہے کوئی دیکھ نہ لے معاشرے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی لیکن دارالکفر میں کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں یا اس سے غلط کہنے والا نہیں ہے صرف اس کا دین اس کو بتائے گا اس لیے دین میں پختہ ہو دین میں خوب مضبوط ہو تاکہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے شہوات خواہشات نفسانی امراض اور شیطان کے مکوفریت سے اپنے آپ کو بچائے اور تیسری شرطی ہے کہ انسان کو ضرورت پڑ جائے کہ کسی خاص ضرورت اور ایسی ضرورت ہے کہ اس ملک دار کفر کے علاوہ اس, کا اس کی کوئی ضرورت پوری اور کہیں نہیں ہو رہی ہے تو یہ تین شرطیں ہوں گی تبھی غیر مسلم کے علاقے میں جا سکتا ہے دارالقف کا سفر کر سکتا ہے کبھی ممکن ہے کوئی ایسا بیمار ایسی بیماری ہو علاج نہیں ہے صرف غیر مسلم اس کا کسی ایسی جگہ اس کا علاج ہے جو دار ہے اب جانے کے لیے مجبور ہے اس قسم کی اگر کوئی حادت ضرورت ہے تو انسان جا سکتا ہے کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے ان تین شرطوں کے بغیر کسی بھی دار القفر کا سفر کرنا قطعا مناسب نہیں ہے آج لوگ اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں بڑی لاپرواہی اور بہت ہی زیادہ اس میں کوتاحی کرتے ہیں جہاں جا رہے ہیں صرف دنیاوی اعتبار سے تو سوچتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہمارے دین کا کیا حشر ہوگا پہلے اپنی دین کے بارے میں سوچیں کہ ایسے دارالکفر میں جانے سے وہاں کے سفر کرنے سے ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا ہمارا دین اور ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا انسان ان چیزوں کو سوچ لے اس کے بعد قدم آگے بڑھائے اور ہمیشہ انسان ایک چیز کا خیال رکھے ہمیشہ ایک چیز کو مدنظر نظر رکھے انسان کو کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اپنی دین کی حفاظت ہے دین کی خرابی دین کی بربادی سے بچانا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے یہاں تک کی انسان کو اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو جان بھی, بھی دے دی دیتا ہے اسی لیے اللہ صمایا من کوتے دون دین ہی جو انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور بچانے کے لیے قتل کیا گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا کرتے ہیں دیکھا آپ نے شہادت کرنا اسی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ حرب العالمین نے ہمیں ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارا دین ہمارا ایمان محفوظ رہے اگر انسان اپنی دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا تو خسر دنیا وال کا بزداق ہوتا ہے اسی لیے اسلام نے شریعت نے سب سے بڑا فریضہ ہمارے اوپر جو مقرر کیا ہو کیا ہے دین کی حفاظت اپنے عقیدے کی حفاظت شریعت کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت ان تمام چیزوں کی حفاظت ہم نے سے ہر ایک کے لیے واجب اور ضروری ہے ہر ایسے عمل سے ہر ایسی چیز سے ہم کو بچنا چاہیے جو چیزیں ہماری دین ہمارے ایمان کو متاثر کرنے والی ہیں نبی علیہ صلاحت سلام نے احادیث میں بڑی تاکیب کی ہیں بڑی نصیحتیں کی ہیں ہر ایسے عمل سے منع کیا ہر ایسی برائی سے منع کیا ہر ایسی چیز کے دیکھنے کرنے عمل سے منع کیا جن چیزوں کے دیکھنے جن چیزوں کے کرنے جن چیزوں کے سننے جس جگہ کے جانے تھے ہمارا دین متاثر ہو ہمیں اسلام دد نبی رحت اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے تو ہم آپ کے لیے اللہ واسعہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں شیر تفریح کے لیے گھومنے کے لیے آپ وہاں جانے کے پہلے پہلے اپنے دین اور ایمان کا جائزہ لے لیں کہ آپ کا وہاں دین اور ایمان تو متاثر نہیں ہوگا اگر آپ کو فیصد یقین ہے آپ کا علم آپ کا تقوی آپ کا زہد آپ کی پرہیزگاری اگر اس بات پر مطمئن کرتی ہے کہ ہاں وہاں جانے سے آپ کا دین برباد نہیں ہو تب آپ جائیں اگر دین کی خراب ہونے کا ڈر ہے تو ایسے علاقوں میں جانا ہمارے لیے قطان جائز نہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق سے اکول اقول یاد آسک فر اللہ من کل